ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد قعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوستین اسلام ملا ہے یہ آخری دین ہے اور حضور صلی اللہ حضوراخی پیغمبر ہیں اور یہ قیامت تک کے لیے ہے پہلے ہم یہ علیہ السلامات آتے رہے وہ زمانے اور علاقے اور زمانے کے لحاظ سے محدود محدود علاقہ ایک علاقے میں ایک پیغمبر ہے دوسرے میں دوسرا پیغمبر ہے ایک علاقے میں براہیمن اسلام پیغمبر تھے دوسرے علاقے میں دوسرے اسلام پیغمبر تھے ایک ہی زمانے میں تو علاقہ ہی محدود ہوتا تھا زمانہ ہی محدود ہوتا تھا کہ کوئی کسی کی نبوت ایک سو سال کے لیے کسی کے دو سو سال کے لیے کسی کی پانچ سو سال کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ ساری دنیا اور وقت قیامت تک اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے اس اسمت کو کوئی خاص خصوصی اقدامات دیے گئے جو کہ بغیر پیغمبر کے اس دین کے قیامت تک چلنے کے بغیر پیغمبر کی ظاہری موجودگی کے قیامت تک چلنے کے لیے اس کو رضام دیا گیا سب سے بڑی مصیبتوں میں مطلب تو شرک آتی رہی تو شرک کا دروازہ مکمل بند کرنے کے لیے مجسمہ سازی تصویر سازی جانداروں کی اس کو مکمل حرام قرار دیا گیا تاکہ قیامت تک کے لیے بت پرستی کا اور شرک کا دروازہ نہ کھلے اور دوسرا پہلی امتوں میں دین کا کے پھیلانا دین کی تبلیغ کرنا اور عمل بال معروف نہیں کرنا یہ مستحب ہوتا تھا اور اسمت کے فرائض میں سے ایک فریضہ مقرر کر دیا گیا کہ دین کو پھیلائیں گے بھی برائی نیکی کو پھیلائیں گے برائی کو روکیں گے جہاں فساد ہوگا اس کی اصلاح کریں گے اور اصلاح کرنے کے لیے جو دیسری میں نے پڑھی اور رنگ من کرنفل جی جو ہوگی روپیے جو تم میں سے برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ ہاتھ سے اس کو روکے اگر اس کی, اس کی, اس کی طاقت اور استعداد نہ ہو تو زبان سے اس کو روکے اگر اس کی بھی استعداد نہ ہو تو دل سے اس کی نفرت داوت دل میں رکھے اس کی برائی کو دل میں لیے ہوئے ہو اور دل میں کڑے پریشان ہو اس کے لیے دعا کر رہا ہو اور دل سے اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو تو یہ سب سے کمزور درجہ ایمان کا ہے اگر یہ بھی نہیں ہے تو اس کے بعد پھر رائی کے دبدانے کے برابر بھی ایمان اس آدمی کا نہیں رہتا جو دل میں بھی برائی کو برا نہ سمجھتا ہو اور اس کے خلاف جذبات نہ رکھتا ہو تو لہذا اب یہ اصلاح جو ہے ہاتھ سے روکنا ہاتھ سے روکنے کی وزیر قوت روکنا ساری حدیث کی کتابوں میں یہی تشریف چودہ ستاروں پر دو حیثیتیں ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اسلامی حکومت ہو اور حکومت کے پاس قوت قاہرہ ہوتی ہے جس کو منظم قوت مسلح رکھنے پڑتی ہے اب نمان قائم کرنے کے لیے دشمن سے بچانے کے لیے تو جہاں اس کا کام ابن و امان قائم رکھنا دشمن سے بچانا ہے وہاں اسلامی ریاست کی جو قوت قاہرہ ہوگی اس کی جو فوج اور پولیس ہوگی اس گز میں امر بال معروف نہیں اللہ بھی ہوتا ہے اور جب گمتی دارا اپنی قوت کو ساتھ دے کر کسی بات کو کر رہا ہو تو اس سے فساد نہیں پھیلتا اور برائی رک جاتی ہے عام آدمی مسلح طور پر کسی برائی کو روکنے کے لیے کھڑا ہو تو ہو سکتا ہے وہ روکنے کامیاب ہو جائے ہو سکتا ہے وہ نہ روک سکے ہو سکتا ہے اس سے فساد بن جائے ہو سکتا ہے تھوڑی برائی کو روکنے کے لیے اسلے اٹھایا تھا اس سے بہت زیادہ فساد ہو جائے بہت زیادہ برائی پھیل جائے مزر اسلام کو اس دور پر گئے ارون اسلام کو اپنا نائب بنایا اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ قوم نے بادشاہ نے مزے سے بچڑا بنایا ہوئے اور اس سے آوازیں نکل رہی ہیں اور سب کو اس کی پرس کرا رہا ہے پوجا ہو رہی ہے اسلام کو اتنا غصہ اتنا جلا ہے کہ انہوں نے توڑا کی تختی لے کر آئے وہ پتہ کی طرف کو رکھا اور جا کر ارون اسلام کی ڈاڑی کو پکڑ کر کھینچا سر کے بالوں کو کھینچا اور کہا تو یہاں موجود تھا شرک کر رہے تھے اور کو پوج رہے تھے بشرے کو سن کو دیکھتا رہا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی کہ میں نے میں اس وجہ یہ ہوئی کہ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ میرے روکنے سے بنی ساحل میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا ان برائی تو روک سکوں گے نہیں اور تفر کا مزید پیدا ہو جائے گا جو برائی کو روکنا چاہیے تھا تو روک نہ سکی تفر کا مزید پیدا ہوگیا دو بڑیاں پیدا مسلسان کی کپنی حیثیت تھی ہر ایک آدمی کی شخصیت کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے ایک اپنا زور ہوتا ہے تو ان کو دیکھتے ہی سارے جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے سب بستی سے باز آئے اور انہوں نے اٹھایا بچتے کو اور زور سے دیکھ کر مارا آگ میں اور صابری گری بد دعا کی کہ تو یہ تو اللہ تعالیسا پکڑے کہ تو تیرے قریب کوئی نہ آ سکے تو اس کیسی بیماری لاگ ہوئی کہ وہ لام ساس لام سانس کے مگر مجھے چھو نہیں میرے قریب تک نہ ہو بد دعا کا ہی اثر ہوا تو ایک پیغمبر نے ہوا ہاتھ سے روکا کیونکہ ان کی ایک حیثیت تھی اور دوسرے جو انہوں نے دل سے اس کی پر کرتے ہوئے ساتھ ان کا نہیں دیا لیکن اس بسیات کہتے ہیں کہ اگر میں روک ان کو اس میں تو ساتھ تفرقہ پیدا ہو جائے گا برائی نہیں رکے گی حکومت کے علاوہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں تو ان کی ایسی حیثیت ہوتی ہے برادریوں میں علاقوں میں گاؤں میں گھر میں اپنے اپنی قوم میں کہ وہ اگر قوت سے روکنا چاہے تو روک سکتے ہیں اور خدا آدمی پہلتا ایسے آدمیوں کے ذمہ میں واجب ہوتا ہے کہ وہ قوت سے روکے پھر ہر معاشرے میں کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں ان کی ایسی حیثیت ہوتی ہے کہ اگر غور و بلائی برائی پر اپنا نقطۂ نظر کے اظہار نہ کریں اور برائی کو روکنے کی جدجہت نہ کریں کوشش نہ کریں تو برائی عام ہو کر جن کے برادوں کو گرا دے گی آج اس شخصیات بھی اپنی اپنی ہمت اور قوت اور اللہ کے تعالیٰ کو یقین اور ایمان کے مطابق وہ پورے زور لگا کر اس کو روکتے ہیں آپ یہ محرم کا جو فلسفہ ہے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عالم کا اپنی اونچی قوت ایمانیہ کے بنیاد پر ایک بہت سخت مشکل اور عظیمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے حکومت کے ادارے میں آئی ہوئی برائیوں کو روکنے کے لیے یہ تو جات کرنا ہے اور حیثیت حکومت مسلم میں ایسی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رضی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری دنیا اسلام کی روحانی امامت نہیں کی تھی حکومت جس کے ہاتھ میں بھی ہوئی لیکن روحانی امامت شریعت کے پاس جاری شریعت کو اپنی گا پر رکھنا اور شریعت میں وائلشن نہ ہونے دینا شریعت میں بہروئی نہ ہونے دینا اور مسائل کمیٹی کا نہ اٹنا اس پر سٹینڈ لینا اور ہاتھ سے روکنے کی بات پر اتنا جمنا اتنا سٹینڈ لینا کہ جان تک اس پر قربان کر دیے کہتے ہیں ضروری نہیں کہ بعض کام کرتے ہوئے آپ اس جو, جو مقاصد ہیں بظاہرہ جو نظرات ہیں ان کو آپ حاصل کر کر لیں اور بظاہر آپ تبدیل تبدیلی لینا چاہیں تو تبدیلی لے آئیں یہ ضروری نہیں ہے لیکن آپ نے ایک موقع پاس اسپینڈ لے کر جم کر کام کیا اور کام کرتے ہوئے اپنی پوری توانائی کو صرف کر دیا یہاں تک جان تک اس میں قربان کر دی تو سکتے آپ نے حکومت کو بدل سکے نہ آپ کو بدل سکے نہ آپ اپنے مقاصد حاصل کر سکے لیکن آپ نے ایک جاندار نظریے کو زندہ کر کے اس کو مت میں چھوڑ دیا وہ ایک جان کے جانے کے بعد جانوں کی جانیں اس پر سٹینڈ لیتی ہیں واقعہ کربلا کے بعد واقعہ ہرا ہوا ہے ابھی جو لوگ جائیں تو بندے نے مرا ہے بکی میں ایک جگہ ہے جہاں پر کافی سارا آتا ہے وہ اس کو مٹایا نہیں اس کو یادگار کے طور پر رکھا ہوا یہ شواد ہیرا کا اس میں کوئی سولہ ہزار کے کتنے صحابہ اکرام صالحین نیک لوگوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے یزیر کی حکومت کے خلاف اتنے آدمی ہوتے ہیں کھڑے ہوئے اور اس کے بعد ہے یہ وہ ہے قیامت تک کے لیے ایک ایکسوا نمونہ یہ جو ہے حضرت امام حسین اور ضلع استعمال اہل بیت کا یہ سامنے رہ گیا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ کوئی آدمی کتنا اسٹینڈ لے تو اس کے نتائج صحیح حاصل ہوں اور اس سے فساد نہ پیدا ہو جہاں تک کہ یہ پہلا واقعہ نام حسین رضی اللہ عدم کی شہادت کا ہوا ہے دوسرا واقعہ جو ہے تو وہ ہوا ہے یہ واقعہ ہرا ہوا ہے اور نفس وکی رحمتہ اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں شادات میں ان کا ہوا ہے پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عالم کی شہادت ہوئی ہے پھر جو عباسیوں کے دور میں ابراہیم ایک وہ سابی ہیں ان کے, ان کے لوگوں, ان لوگوں نے مسلح جو رجحت کی ہے اور اس موقع پر پھر اباب وضیفر رحمتہ اللہ علیہ نے تاریخی فتویٰ دیا ہے اور ان سے جب کہا گیا کہ آپ بھی اس مسلح جو رجحت میں شامل ہوں اور ہم حکومت کی برہریوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے مجھے مسلح جد کرنا چاہتے چاہتا انہوں نے کہا آپ مجھے کچھ دن غور کے لیے دیں اور فکر کے بعد ہم نے فتو دیا کہ جب تک بادشاہ واقع یا خلیفہ واقع اس بات کا اعلان نہ کر دے کہ میں کافر ہوں اس وقت تک مسلح جد میرے فتح فتو کے بعد امت مسلمہ کے لیے جائز نہیں رہے گی جب تک آج میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کو سمجھائیں اس کے دعا کریں اور وزرائے وسائل چیزیں اختیار کر کر کے کوشش کریں تاکہ اس کو صحیح جگہ پر لے آئیں اچھا جب اسے اعلان کر دے کہ میں کافر ہوں تو, اب تو مسلمانوں کی حکومت ہی نہ رہی پھر تو اپنی مجبوری ہو لوگوں نے کہا پہلے حسین الد اللہ نے کیا ہے نفیز وکیل رحمۃ اللہ نے کیا ہے عبداللہ بن زبیر اللہ مسلم تحد کی ہے تو آپ اس کے خلاف قمت بت رہے ہیں تو نے کہا وہ وقت وہ وقت جو ہے اسلام کی قوت کا تھا اور مسلمان مخلص تھے اس وقت اگر دشمنوں کی طرف آتا تو باوجود اپنے اختلافات کے اختلافات کو چھوڑ کر وہ اکٹھے ہو کر مقابلہ کرتے اور قوت مسلمانوں کی اتنی تھی چاہے تو لوگ سا دشمنوں میں برغالت نہیں آ سکتا تھا اب آلات ایسے ہیں کہ تم آپس میں اس طرح کا خروج اس کو کہتے مصرح کی ضرورت کہتے خروج خروج کرنا کیسر کا خروج ہے تم کرتے رہے اور حالات اور وقت بھی جو ہے ویسا ہے کہ اس قوت میں بھی نہیں ہو اور اس اخلاص پر بھی نہیں ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنی جگہ پر لڑ رہے ہو گے اور کافر اور دشمن آ تم سے ہر کچھ لے لے گا تمہاری حکومت تمہارے گزار سارے وسائل پر کاور کا قبضہ ہو جائے گا اور تم لڑتے لڑتے جو ہے آپس میں ختم ہو جاؤ گے دور اخلاق کے واقعات میں سے کہ جس وقت جنگ سفید جنگ جمل کی لڑائیاں اورلیمیر بھاوی اج اللہ کے ہوئی ہے تو اس دوران روم کے بادشاہ نے امیر بھاوی عداللہ کو خط لکھا ہے کہ میں سنا ہے کہ تمہارا خلیفہ کے ساتھ خلاف آیا ہوا ہے میں اپنی پوری قوت کے ساتھ تمہاری امداد کے لیے آنا چاہتا ہوں تم نے جواب لے کے روم کے کتے میرا علی کے ساتھ کوئی حکومت کا سیاسی جھگڑا نہیں ہے ہمارا ایک جو ہے تو شری مسئلہ کے ساتھ خون عثمان کا مسئلہ ہے اس پر اختلاف آیا ہوئے ہیں اگر تمہارے لشکر نے دنیا اسلام کا رخ کیا تو اللہ کے جھنڈے کے نیچے ہو کر سب سے پہلا لڑنے والا آدمی امر معاویہ ہوگا